الحمد للہ وقفا وسلم اللہ اباد دین صفا بعد صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ صبر اللبلایامسائب یعنی دنیا میں ایک مومن پر مرد ہو یا عورت امیر غریب چھوٹا بڑا اگر اس پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی آزمائش آ جائے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے کوئی تکلیف آ جائے جان مال میں کوئی نقصان ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت یہ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر ہم اور کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کوتاہیوں اور ہمارے غلطے کام اور برائیوں کے بیش اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سزا دے رہا ہے یہ پہلے محاسبہ کرنا چاہیے اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے اسے توبہ استغفار کر کے نیک اور سالے بننا چاہیے برائیوں سے بعد آنا چاہیے یہ بہت ہی ضروری ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے آزمانے کے لیے مومن کھرے کھوٹے سچے جھوٹے ایمان والوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالی کا ایک نظام ہے مومنوں کو اللہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا لبلا انجبل ان ولا نبل ان شی امن خو فی ولا نبول ولا نبول دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا تذکرہ کیا فرمایا تاکید کے ساتھ ولا نبلو ون کم اے کلما پڑھنے والوں مسلمانوں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ولا نبل انئی من الخوفی وجوڑ <وَالجُوع> ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے دشمنوں کا خوف دشمنوں کا ڈر ہوگا دشمن تم پر غالب آتے نظر آئیں گے تم پر حملہ آبر ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے ولا نب وشئی امن الخوف وجو <وَالجُوع> کبھی اللہ تعالی کہوکھ کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ قحط مسلط کر دے گا پیداوار نہیں ہوگی آنا جو گلا نہیں ملے گا کھانا پینا نہیں ملے گا یہ سب ساری چیزیں جو ہیں اللہ پرماد اس کے ذریعے ہم آزمائیں گے کبھی قحط مسلط کر کے بھوک مسلط کر کے پیداوار نہیں ہوگی شہر آئے گا ساری فصل بہ جائے گی کوئی ایسی وبا آئے گی ساری فصل تباہ ہو جائے گی یا بارش ہی نہیں ہوگی رشک کا معاملہ ہے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ اتنی قلت کا دے گا کہ تم بھوکے رہنے لوگ پریشان ہو جاؤ گے دوسری چیز کیا ہے دشمن کا خوف نمبر تین ونکسی میرل اموالی ونف اور اور ہم آزمائیں گے تیسری آزمائش کیا ہوگی ونکسی مرل اموال مال میں مال کو ناقص کر کے گھٹا کر کے ونک سے منل اموال اور مال کو گھٹا کر کے مال کو گھٹا دینے کا مطلب یعنی کاروبار نہیں چلے گا تنخواہیں کم ہو جائیں گی طرح طرح کے ونک سے منل اموان کھیتی باڑی والے ہیں پیداوار کم ہوگی باغات میں پھل کمائیں گے بہت سارے ہو سکتا ہے کوئی بیماری بھیج دے اور اللہ تعالیٰ جہاں آپ کا پانچ کٹل اناج پیدا ہو رہا تھا وہاں دو ہی کٹل پیدا ہو جہاں آپ کے فن میں ناکھوں کی آمدنی ہوتی تھی ہو سکتا ہے پچاسی ہزار آ جائے پچیس ہزار آ جائے اس طرح سے اللہ فرماتے تمہارے مال کو گھٹا گھتا کر کے ول انفس انفس اور جان کن کے اندر یعنی کبھی اراد بیٹی کی موت کبھی بیوی بی کو موت کبھی ماں باپ کی موت کبھی لڑکے کی موت یعنی اس طرح سے مال کو بھی گٹا کر کے اور جان کو یہ طرح طرح کوئی بیماری بھیجی سے بہت سارے لوگ مرنے لگے بیوی بی مر گئی بچے مر گئے اور کبھی مویشی ہوتے ہیں انسان کے مرنے لگتے ہیں اللہ فرماتے ہم ایسی بھی آزمائے گا. گور کریں اللہ تعالیٰ موت دے کر کے بھی آگماتا ہے جان لے کر کے یہ بھی یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام یہ مومنوں تمہاری آگم ولا نب الو اللہ تم کو ہم آگمائیں گے کافیوں کو چھوڑو تم کو اور غور کریں صحابہ کے زمانے میں آیت نادل ہو رہی ہے اور صحابہ کا امتحان لیا جا رہا ہے کتنے نیک لوگ کائنات کے سب سے اچھے لوگ لیکن اللہ پرمت تو تم کو آزمائیں گے کبھی مال گھٹا کر کے کبھی جان گھٹا کر کے موت مسلط کر کے اور کبھی وسا مواد یہ تمہارے باغات میں جو پھل آتے ہیں فلوں کو گھٹا کر کے بہت اچھے کھجور کے باغات ہوں گے لیکن فصلیں کم آئے گی آم کے بڑے باغات کتنا تم نے خرچ کیا ہوگا لیکن ہم گٹا دیں گے ہو سکتا ہے پانچ لاکھ کے بجائے ایک ہی لاکھ کا سامان ہے کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ سب ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے اللہ تعالیٰ کی سنت جی کو سنت اللہ کہا جاتا ہے ایمان والوں کو بہت آزماتا ہے بلکہ حدیث یادائی اللہ کے رسول نے فرمایا اشد دننا سے بلا ان فل ام اور ایک حدیت یوگ تعلر رج یو تعلر رجو اعلی رجحسین آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے اللہ آزمائے گا ذرا سوچیں کتنا بڑا فیصلہ یوب تلر رج اللہ سر شاطر یوب تلر رج و الاحسین ہر مسلمان کو اللہ اس کے دین کے اعتبار سے آزمائے یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت جتنا زیادہ دین میں پکا ہوگا خرا اتنا ہی زیادہ اللہ اس کو آزماتے ہیں اتنی ہی سخت آزمائش ہوگی آپ نے فرمایا اگر دین میں پکا ہے تو آزمائش بڑی آئے گی اور اگر دین میں درک کمزور ہے تو اللہ رسل فرماتے ہیں. اللہ اس کو بھی آزماتا ہے لیکن ذرا ہلکی آزمائش اللہ اکبر ہم لوگ تو کیا کہیں گے اے دیکھو بڑا دیندار بنتا ہے کیسے اللہ تعالی کی مار پڑ رہی ہے لیک آزمائش اللہ کی کبھی ہم یہ بھی سوچے کہ وہ زیادہ دیندار تھا اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے سخت آزمائش اور اگر آدمی تھوڑا فس فسفا ہے کمزور ہے تو اسے ہلکی آزمائش کرتا ہے کیوں اگر اللہ تعالیٰ اس کمزور ایمان والے کو سخت ایمان والے کی طرح تو ہو سکتا ہے پھسل جائے بے چارہ برداشت ہی نہ کر سکے اسی لیے اللہ کا نظام اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اجر دیں گے لیکن جتنا دن مجھے سخت ہوگا اتنی ہی سخت آزمائش ہوگی اسی لیے اللہ سننے ان رمایا انسد بلا ان المبیا سب سے بڑی آزمائش اور امتحان اللہ تعالیٰ امبیا کی انبیاء سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہوتا اسی لیے انبیاء ہی کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزماتے ہیں دین ان کا بڑا قوی بہت بڑا آ? ان سے زیادہ کوئی بڑا دیندار نہیں تو ان سے بڑی کوئی آزمائش بھی نہیں آتی پھر آپ نے بیان فرمایا سمل سُم امسل پھر انبیاء کے بعد جو ہوں گے دوسرے درجے ان کو آزمائے گا تو فل امسل. پھر اس کے بعد جو ہوں گے تیسے ان کو آدمائے گا اللہ سروا ایسے ہی دین میں جتنا جو کم ہوگا اتنی ہی آزمائش اس کی کم ہوتی جائے گی لیکن کہ یہ آزمائش کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اجو ثواب بھی دیں گے آپ ذرا غور کریں ابراہیم ایک طرف تو خلیل اللہ ہیں خلیل اللہ ہیں لیکن اللہ وہی دب تلا ابراہیم اور ابو کئی باتوں میں کئی مرتبہ اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا لیکن ساتم مہن ابراہیم علیہ ہمیشہ آزماش پہ کامل اترے ہاں ہر جگہ ہر موقع پہ کامیاب اترے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو دنیا والوں کا کیا بنا دیا پیشوا اور رہنما بنایا ان نے جا علقل امام ابراہیم خوب آزمایا اس لیے پوری دنیا کی امامت تیرے لیے ہم یہ بات کرتے تجربہ کرو آج دنیا دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی کو مزدور آپ کو رکھ رہے ہیں اور ایک آدمی ایسا ہے جس کی کو آپ اپنی کمپنی کا کیشیئر یا منیجر بنا رہے ہیں تو کیا وہ لیبر کی منیجر کے کی کیا وہ رکھتے سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امتحان برابر ہوتا ہے جو جتنی اونچی پوسٹ پر ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اس کی اور بڑا امتحان ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو انسان جتنا زیادہ دین میں پکا ہوگا اتنا ہی یاد باعث اللہ حرب العالمین نے اپنے نبی حضرت ایوب رحسہ شام کو بیماری مترا کر کے آزمایا کم سے کم اٹھارہ سال جو شہید اٹھارہ سال یوسف علیہ السلام صاحب بیمار والبعید اتنے بیمار ہو گئے کہ سارے رشتہ دار بھی ان سے ان کا ساتھ چھوڑ دیے قریبی رشتہ دار بھی چھوڑ دیا گاؤں کے لوگ تو جانے دیں گھر سے باہر چارپائی لے جا کر کے باہر بھاگ میں رکھ دیا ایک بیوی ساتھ دیتی چوبیس گھنٹے بس ایک بیوی دو بھائی تھے وہ کبھی کبھار آتے اتنے دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھتے تھے کہیں ایسا بیماری ہم کو لگ جائے دور سے دیکھتے خرید معلوم کر کے چلے ایک بیوی کے علاوہ کسی نے ساتھ نہ دیا لیکن جب اللہ رب العالمین ان کو شفا دیا تو ان کی تعریف کیا کہ یوسف یہ ایوب ایوب میرے نبی یہ آپ کی آدمائش تھی آدما پھر فرمایا کیا اینا وجد ہو سواب پورے ان کے قصے کو قرآن میں نقل کیا تاکہ قیامت تک آنے والے ایمان والے مسلمان اس سے عبرت و نصیحت آ فرمایا یوسف کو ایوب کو میں نے آدمایا اینا وجد نہ ہو سواب ہم نے یوسف کو ایوب کو صبر کرنے والا پایا دیکھا اٹھارہ سال تک بیماری میں اور بیماری ایسی نہیں نمبر ایک, علاج معالجے میں بی بی کے سارے زیورات ختم ہو گئے نمبر دو علاج معالجے میں سارے مویشی اور جانور بک گئے نمبر تیل، علاج معلجے ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے جتنے غلام تھے سب کو بیچنا پڑا ساری جائیداد مویشی سونی چاندی زیورات اہ? غلام جتنے تھے سب اس کے اندر ختم ہو گئی انسان پریشان بیماری اور غربت دونوں اللہ نے فرمایا نے امنا وجد نہ ہو صحابرہ کیا والے لوگوں یاد رکھو ہم نے اپنے بندے ایوب کو آزمایا امتحان لیا امنا وجد صابر ہو ہم نے اس کو آزمائش میں صبر کرنے والا پھر نئے مل اب دو یو ایب کتنا میرا پیارا محبوب بندہ تھا کیوں انہوں اواب بیماری اور خوشحالی ہر ایک میں اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے والا تھا اواب تھا ان نا وجد رہا نیمل اب دو اواب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی یہ وہی ہے کہ جس میں انسان مصیبت اور بلاؤں میں صبر کرتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کا نرسا فرمایا اے نبی وبشر الصابرین یہ میں نے جب ان کو آزمایا آدمائش میں جو صبر کرنے والے اترے جو صابر ہیں جنہوں نے صبر جو صبر کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں وبش الصابرین ان صبر سب... بس... کرنے والوں کو بشارت سنا دیں بشارت سنائی جا رہی وہ دا ست ہو مصیبہ کون صبر کرنے والے اللہ دینا سوابت ہو مصیبت جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے مصیبت آتی ہے فوراً وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے انا الہ ہراج ہم سب اللہ کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے سے ان پر مصیبت آئی مصیبت آتے ہی اس صبر کرنے رکھتے ہیں ان کو بشارت سنائے ہے پھر آگے اللہ... اللہ نے ان کو کیا دیا بسارتھی اولا سلامات رحمت اللہ محتون ابو العالمی نے سات نمانا کہ اب تین نعمتیں ان کو ملی نمبر ایک اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر رب کی نوازشیں اور مہربانیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے ورحما اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت دی کہ الاقم المحتون یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں یعنی انسان اگر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو تین بشارتیں سنائی نمبر ایک اللہ کی نوازشیں اور کرم اللہ کی کرم نوازیاں اس پر نمبر دو اللہ اپنے رحمتوں کا دروازہ کھولتا ہے اور نمبر تین اللہ رب العالمین ایسے انسان پر صبر کرنے والوں پر گوالوں کو ہدایت کی گواہی دیتے ہیں وہ اکبل محتدون یہ ہمارے وہ بندے ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے چاہے صبر پہ کی پہلی قسم ہو یا دوسری قسم ہو یا یہ آخری تیسری قسم ہے صبر ہی کرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں کامیاب بناتے ہیں اللہ ہم سب کو امن کے تحفے میں سے فرمائے اکول اکول یاد آستخر اللہ کلبات